أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رب الرحيم نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد باللہ من بسم ام آبادی ربری صدری اللہ رب ویسر وحلو من اللہم ربنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا اتباعه وارنا الباطل نا رشنہ اجتنابه آمین یا رب العالمین اسلام کو دین توحید کہا جاتا ہے اور اس کی توحیدی شان کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں جدائی نہیں ہے یہ ایک حفاظت بن جاتا ہے صرف ایک کام آدمی کر لے دنیا کو دین کے تابع تو ہر وہ کام جسے ہم دنیا داری سمجھتے ہیں یا خالص اپنے جسمانی تقاضے سمجھتے ہیں یا خالص اپنے حیوانی تقاضے سمجھتے ہیں وہ سب بھی دینداری میں شمار ہوں یہ بات اس طور سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا تصور کیا ہے یہ جو فرمایا گیا سورج ناریات میں وبا خلق تو جن نول انصور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں اب سوال یہ ہے کہ نماز عبادت ہے تو کیا چوبیس گھنٹے نماز پڑھی جائے گی روزہ عبادت ہے تو کیا ہر روز روزہ رکھا جائے گا یہ تو مراد نہیں ہو سکتی مطلب کیا ہے اگر تم اپنی زندگی کو پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دو تمہارا کمانا خرچ کرنا اپنے اہل و عیال کے لیے رشتے حلال حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے ہمبستری کرنا یہ بھی عبادت یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا اس طرح ایک وحدت کہ دین اور دنیا میں کوئی دوئی نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک ہی آج جو دو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں پہلی حدیث حضرت ابو ضرض سے مرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے بعض نے یہ کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ یہ خود بھی فکرا میں سے تو یہ فقرا ہی کی بات کی ترجمانی کر رہے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اہل الدسور بالعجور یہ دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے بازی لے گئے ہم سے ہم تو پیچھے رہ گئے اب اس کی وضاحت کی یوسلو نہ وہ نمازیں میں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے وہ یسومو نہ کمانسوم وہ روزے بھی رکھتے جیسے کہ ہم رکھتے وہ ایک اسدکون بے اور وہ صدقہ بھی کرتے ہیں اپنے زائد مال میں سے اب اس میں سوال کیا مزمن ہمارے پاس مال ہے نہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے تو ہم تو پیچھے رہ گئے اچھا یہاں بھی یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ کیوں اللہ نے یہ تقسیم رکھی ہے ایک تقسیم اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے جس کو کئی انکار آج جو جتنی جس قدر واضح بات ہے کوئی شخص پیدائشی طور پر زیادہ ذہن ہے کوئی کن ذہن ہے یہ تو اللہ کی تخلیق ہے آپ کو کچھ اور قسم کے جینز ملے ہیں والدین کی طرف سے مجھے کچھ اور قسم کے ملے ہیں یہ اللہ کی تقدیر ہے اس پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں چوتھی حدیث کے ذیل میں ایمان بالقدر تو ایک تو فرق ہے جو دنیا میں اب ایک شخص میں محنت کا وعدہ زیادہ ہے وہ زیادہ کما رہا ہے ایک میں کم ہے وہ کم کما رہا ہے اس پہ شکایت کی ضرورت تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے اسے درست کرنا چاہیے نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہونے چاہیے اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ملادک نام لحاظ میں کہیں وہ نظام موجود نہیں کہیں جو دنیا نے کر کے دکھایا ہے میرا بچہ ہو آپ کا بچہ تعلیم ایک ہی ملے گی ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا چاہے وہ ذہین زہینتر اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جاتا موقع نہیں ان ساری چیزوں میں علاج سب کا ایک جیسا ہونا یہ انہوں نے کر کے دکھایا دنیا نے دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں لیکن بات میں کمزم اور کیپیٹلزم کے درمیان ایک سنتھسس ہوا ہے یہ میں نے بعد مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے جس کا کہ میں نے بعض واقع پر تذکرہ کیا ہے انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا اینٹی تھیسس اب یہ تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں لیکن بل آخر ان میں سلح ہو جاتی ہے یہ مل جاتے ہیں سنتھیس کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کر لیں لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا کوئی نہ کوئی خلا رہ جائے گا شہنشائیت ختم ہوئی جاگیرداری ختم ہوئی لو انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم تھا لگتا ہے کیا ہے یہ بادشاہ ہیں ان کے محل ہیں کیا یاشیاں ہیں ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے وہ ذرا بولے تو صحیح ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے راگ کر دے کیا نظام ہے وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت آلش ہے جمہوریت آ گئی لیکن دولت کا نظام جھکا تو رہا تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو گیا پہلے جاگیردار لوگوں کی گردنوں پر سوار تھا اب سرمایہ دار سوار ہو گیا کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی اس کے اندر بھی ایک بے تدالی ہو گئی ذاتی ملکیت کی نفیے بتلک اہم کانہ बात ہے پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں سب قومی تھے بس کام کرو ویج حاصل کر لو روٹی کھاؤ ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ون ٹو تھرٹی بس اتنی ریش ہوتی بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی نا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے فضول فضول کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بے کار نہیں زائد ہے ضرورت فضل فضل میں نے کئی مطبع بیان کیے فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحکام جو چیز ملی ہو ایک مزدور آپ نے رکھا ہے سو روپے شام کو دہاڑی طے ہے اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلا مزدور ہے وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے اسے آپ نے شام کو سو کے بجائے ایک سو دس دے دی تو یہ دس جو ہے فضل ہے وہ اس کا نہیں نہیں ہے وہ مانگ نہیں سکتا ڈیمانڈ نہیں کر سکتا یہ فضل تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں اب جواب آپ سنیے تعالیٰ حضور نے فرمایا اب علیہ سکت اللہ کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے وہ صدقہ کیا ہے ان تصویر ہے تین ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے سبھار اللہ کہو گے جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ ہے وہ کل تکبیر جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو میں سب کا بتا جا رہا ہے یہ صدقہ شمار ہو رہا ہے کل تحمیدت صدقت ہر مرتبہ الحمد اللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ ہے وہ کل تحریلت اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے وہ امر بالمعروف صدقۃن نیکی کا مشورہ دینا نیکی کا حکم دینا ایک آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے وہ حکم بھی ہو سکتا ہے جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاس کر سکتے ہو ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا اسے آپ مار سکتے سزا دے سکتے وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ بچوں کو روک ٹوک نہ کرو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے حیا ہے جھجک ہے اس پر پوری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے گا تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت اختیار نہیں ہے تو مشورہ نصیحت نیکی کی بات بتاؤ نہ یون اب من اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے من رہا من کو من کرن فلیر فلم فہم فلم فا بے قلبہ حضرت سعید خود بھی رضی لاہ سے مروی ہے مسلم شریف کی روایت ہے تو میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پہرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ سے تو کم سے کم دل سے نفرت رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کوئی دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا لیکن کیا ہے اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے ذالک ایمان. ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے بلد احادکم بلد احادکم تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی یہ توازن حیوانی تقاضا ہے نفسانی تقاضا ہے جناج صحابہ نے کہا قالو یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ایاتی آ شہوت ہوں کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے اپنے شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے یقون و لہو فی اجر تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا جو خالص حیوانی تقاضا ہے بشری تقاضا کہہ لے حیوانی تقاضا کہہ لے اس میں بھی اجر ہے کالا آپ نے فرمایا ارے تم لدا فی ہر اکانا لے تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا اس پر سزا واجب ہوتی یا نہ ہوتی فکا مزہ حاصل حلال کان لگو اجر تو اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے جائز طریقے سے کر رہا ہے وہی جو میں نے شروع بیرس کیا دنیا کو دین کے تابع کر دو بس ایک فیصلہ اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی نیند داری ہے آپ کی کشبے نعش کی جنو جو ہو عبادت ہے بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے اپنے نفس کا حق ادا کرنا چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال رس لینا اس کو یہ بھی آپ کا آپ پر حق انفس کا آنے کا حق کن وہ کانے کا حق کن وَإِنَّ عَلَيْكَ حَقًا، تمہارے رس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں اور تمہارے زور زیارت کرنے والے جو آئیں ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق ہے روا ہو مسلم امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو اب دوسری حدیث پر آئی اللہ خان قال رسول کال اللہ اللہ وسلم حضرت ابو حرانہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے یہی حقیقت ایک دوسرے انداز میں آ رہی ہے دین ایک حقیقت واحدہ ہے اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے جیسے فیصلہ بات کا گھنٹہ گھر ہے جس, جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر پہنچ جائیں گے ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود اقامت الدین شہادت الناس عبادت رب یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے ہو سکتی ہے اس حدیث میں حضور فرماتے کلو سونام صدا قم انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے کل یومین تکلارفی شمس ہر روز جسم کے سورج طلوع ہو آپ کے کتنے جوڑ ہیں جسم کے اندر آپ کو معلوم ہے کوئی ایک جوڑ بھی لاک ہو جائے اس میں حرکت نہ رہے تو آپ کے ہینڈی کیپ کتنا ہو جائے گا بڑے جوڑوں کا معاملہ بڑا ہے چھوٹے جوڑوں کا بھی ہے اگر یہ جوڑ صحیح سالم کام کر رہا ہے تو آپ پر شکر واجب ہے اور اس شکر کی شکل صدقہ ہے اب وہ صدقہ کی تفصیل پہلے آ گئی ہے صدقہ صرف مالی خیرات کو نہیں کہتے بلکہ صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی سبقہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ للہ یہ بھی سب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی بات کسی سے کہنا یہ بھی سطح بدی سے کسی کو بات دینے کی تلقین کرنا یا حکم دینا یہ بھی ستہ یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری بھی سطح ہے تو صدقے کی وہ پوری تفصیل پچھلی حدیث میں آ چکی ہے اب اس کی جو وسط ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب ہو گیا تاکہ میں نے صدقات اب یہ ایک اور ایسپیکٹ سے سطح کی بات آ رہی ہے اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے تمہیں سالش بنایا گیا ہے یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو کہ تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہو کوئی اختیار تمہیں حاصل ہے تو دو افراد کے درمیان اول کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے تو رجنا فی دتے ہی فتح میں لہا آلے فتح میں لہو آلے اوترفا اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو کوئی شخص گھوڑے پر چڑھنا چاہ رہا ہے تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے بہت ماہر گھوڑ, گھوڑ سوار نہیں ہے کہ جو سلام مار کر سوار ہو جاتے ہو یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے وہ اسے پکڑا دیتے ہو پھر لو بھائی کوئی ان پر سوار ہو گیا اب اس کا مال اس کو پکڑا دینا. یہ بھی سب <تصفح> قال اور فرمایا مزید بلکہ میں تو تنگی میں اچھی بات قرآن مجید میں آیا تھا. الحمۃ ذرم اللہ مسلن کل مطن تو ثابتوں گا فروح كلم طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ طیبہ لیکن یہ عام ہے اچھی بات بھلی بات نیکی کی بات ادائیگی حقوق كی تلقین یہ جی سب جو ہے کیا ہے ول کرے متو یہ بھی صدقہ وہ کلو خط و تنشیہ سدقت ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی یہ بھی صدقہ ہے ہر قدم پر صدقہ ہر قدم پر نہیں دیکھیے تمہیں تو عزا تری اور اگر تم راستے سے کوئی ازیت بخش چیز ہٹا دو یہ بھی صدقہ راستے پر چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ پڑی ہے کوئی ٹھوکر کھا جائے گا ہٹا کر اس کو ایک طرف کر دیا کوئی اور شہ ہے موزی ہے کوئی کارٹوں والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے ہٹا دو صدقہ تو گویا کہ دیکھیے ایک ہی لفظ صدقہ میں آج ہم نے دیکھا ہے ایک لفظ صدقہ میں پورے دین کی تعبیر ہے ایک لفظ عبادت میں پورے دین کی تعبیر ہے لوگوں اپنے اس کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم فراہ پاؤ لال رکھوں ترتک تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو ایک لفظ ہے عبادت ایک لفظ اسلام بری بات آ جائے گی ایک لفظ ایمان اس کے حوالے سے سب کچھ آ جائے گا ایمان میں عمل بھی شامل ہے برا عمل جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے اچھا ایمان اچھا عمل وہ ایمان کا سمرا ہے اس کا پھل ہے یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف یہ بھی اصل میں ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں میں میں آپ کو بتا چکا ہوں جنہیں جوام الکلم سے تعبیر کیا ہے حضور میں خود اونتی تو جوام الکلم مجھے اللہ تعالی کی طرف سے بڑے جامع کلمات عطا ہوئے چند لفظوں میں معانی کا ہدایت کا حکمت کا سمندر بند کر دیتا ہوں البرو حسن الخلق اب نیکی کیا ہے دیکھیے نیکی ہمیں معلوم ہے نماز نے کی ہے روزہ نیکی ہے زکوٰۃ نے کی ہے حج نیکی ہے عمرہ نیکی ہے یہاں ایک اور تعبیر آ رہی ہے البرو حسن الخل اچھا اخلاق یہ دیکھ صدقہ کے حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی تبصو مفی مجھے کا صدقہ تم تمہارا کوئی عزیز دوست بھائی تم سے ملنے آیا ہے تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا اگر استقبال کرتے ہو تو اس کا بھی دل جو ہے اس کی پہلی کھل اٹھے گی اور اگر آپ نے ابوسن قمتری کی حیثیت سے بس وہ جیسے بعض لوگ ہاتھ بھی ملاتے تو ایسے کہ تھوڑا سا چھو جائے بس اس سے زیادہ نہ ہو تو انقباس پتہ ہو جاتا آنے والے مقام کا آیا تبسم و کافی وجہ عقیقہ صدق اپنے بھائی کے سامنے تبسم کے ساتھ ان سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے البر حسول اب دیکھیں یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے بر کی حقیقت و فرق کام صلام صلا وکا وے کلین صدق یہ پوری ایک انسانی شخصیت کا حیولہ ہے پورا کردار مکمل ایک آد کے اندر ان مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر اگر یہ کیفیات موجود ہے تو پھر وہ سچا نیک, نیک ہے واقعی نیک وکار ہے حقیقت میں پھر وہ صادق ہے اور یہی وہ ہے جس کو کہ متقی کہا جاتا ہے تمہارے ذہنوں میں تقوے کا بھی کچھ اور ہی بیارات ہیں کچھ ظواہر کے ساتھ کچھ لباس کچھ یہ وضا قطع اسی کے حوالے سے تم لوگوں کا تقوی ناپتے ہو لیکن تقوا بدر حقیقت اس متوازن شخصیت کا نام ہے بل اس مماحا ہاں کافی دف سے وہ ہے جس سے تمہارے جی میں تشویش پیدا ہو جائے اب اس کے پیچھے یوں سمجھئے کہ ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے جیسے کہ بہت بڑا تودہ جو ہے برف کا ہوتا ہے نظر تو اوپر سے ٹپ آف دی آئس برگ نظر آتا ہے صرف لیکن یہ تو جہاز کا کیپٹن ہے جو ڈرتا ہے اس کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں اس کا مختلف نیچے جو ہے کتنا بڑا ہو گیا اور میرا جہاز ٹکرایا جا کر ٹکراتے ہیں ڈوبتے بھی ہے اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے انسان میں نیکی جملی طور پر موجود ہے کیوں وہ صرف حیوان نہیں ہے اس میں روح ہے ربانی بھی ہے نفق توفی ہے بر روح ہوئی فیضا سوئے تو نفق تو یہ روح جو ہے نیکی سے اسے فرحت ہوتی ہے بدی سے اس میں ایک ذیخ تنگی ایک تشویش ایک انتشار پیدا یہ پورا فلسفہ اس کے پیچھے ہے. اسی اعتبار سے اذا سررت کا حسرتوں کا وساعت کا سعدوں کا فالتو میں اسی لیے فرمایا اگر تمہیں کوئی نیکی کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کرنے سے تمہیں خود بھی اندر سے دکھ ہو تمہیں اچھا نہ لگے میں نے یہ کیا, کیا تو اس کا مطلب ہے تم ایمان والے ہو تمہارے اندر ایمان ہے ایمان ہے تو وہ نیکی کو انڈورس کرتا ہے اس کی تائید کرتا ہے تصدیق کرتا ہے بلکہ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے زیادہ تم ایمان آن. اور اگر کوئی برا کام آپ کر رہے ہیں اس سے وہ ایمان جو ہے اس میں کمی آتی ہے اس کا نور جو ہے وہ مدھم پڑتا ہے اس میں کافی نفس و کرے تانگ تلاس گنا وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تشویش پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ وہ لوگوں کو معلوم ہو اس میں ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس ہے ایک ووٹ آف کانفیڈنس انسان کی فطرت کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر نیکی ہے ایک ووٹ آف کانفیڈنس پوری نو انسانی کے بارے میں معاشرہ بحثیت مجموعی صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے جس کو جدید اسلام میں کہا جاتا ہے کلیکٹو سب کانشس مائنڈ کلیکٹو ہم میں سے ہر ایک کا ایک تات و شعور ہے تاحت شعور ہے تاہت شعور, شعور ہے آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ایک ہے پوری نوع انسانی کا ایک جیسا تات و شعور یہ کلیکٹیو سب کانشیس یہ کلیکٹیو سب کانشیس بھی کیا ہے یہ نیکی کو پسند کرتا ہے برائی کو ناپسند کرتا ہے جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے اس کا مطلب یہ خراب ہے یہ بھی در حقیقت ایک اعتماد ہے فطرت انسانی پر بحثیت مجموعی ایک ہے فطرت انسانی انفرادی طور پر علیسم و کا فی الف گناہ وہ ہے جس سے تمہارے اندر تشویش پیدا ہوتا ہے اور جسے تم پسند نہ کرو کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے یہ گویا کہ اجتماعی طور پر انسان کی فطرت جو ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے اسی حدیث کا ایک اور اطے آب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فقال تو آپ نے فرمایا جے تسل وب یہ دیکھیے حضور جان چکے ہیں کہ یہ کیا پوچھنے آیا ہے ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ علم غیب کا ہے غیبی طور پر آپ مطلع ہو جاتے ہیں ویسے تو یہ ہے کہ کچھ اندازہ صاحب نظر لوگ جو ہوتے ہیں اتنا و فراست المومن فندر و بنور اللہ مومن کی فراست سے ذرا ہوشیار رہا کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تمہارے دل میں جو ہے اسے کچھ نظر آ جاتا ہے بہرحال یہ اہل اللہ کا معاملہ ہے تو حضور نے پوچھا فرمایا جیتا تسل البر کہ کہے وابسہ تم آئے ہو مجھ سے بر کے بارے میں پوچھنے کی بر کیا ہے نیکی کیا ہے بلائی کیا ہے نیکی کیا ہے میں اس جی ہاں میں یہی دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا فرمایا اب پھر دیکھیے وہی فطرت انسانی پر اعتماد استفت قلبک اپنے دل سے پوچھ لیا کرو دل جو ہے وہ مسکن ہے روح کا یہ جو تین لیول نفس سب سے نیچے روح سب سے اوپر درمیان میں قلب اگر اس کلب کا میلان نفس کی طرف ہو گیا یوں سمجھیے یہ شیشہ ہے ریفلیکٹ کرتا ہے اگر نفس کی طرف ہو گیا پورے وجود کے اندر جو ہے نفسانیت سراد کر جائے گی ظلمانیت تاریخی اور اگر اس شیشے کا رخ جو ہے وہ روح کی طرف ہو گیا تو پورے وجود کے اندر نورانیت پھیل جائے گی روح نور ہے اللہ تعالی نے اولن یہ جو ہے میں بیان کر چکا ہوں یہ بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے بگ بینگ سے میٹیریل یونیورس کا آغاز ہوا ہے ورلڈ آف میٹر یہ جو ایم میٹیریل ورلڈ ملائکہ ایم کا ام میٹیریل ہے اور واہ انسانیاں روح جو ہے ڈزنٹ بلونگ ٹو دی ولڈ آف میٹر ہمارا جسم جو ہے ہمارا حیوانی وجود ورلڈ آف میٹر سے متعلق ہے اور روح بدر حقیقت نور ہے اور اسی میں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور پہلے نور پیدا کیا نور سے سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم روح اسی نور سے فرشتے پیدا کیے گئے اسی نور ہی سے ارواح انسانی پیدا کی اور تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی تھی تمام انسانوں کی جو بھی آ چکے دنیا میں اور جو آنے والے ہیں قیامت تک اور ان سب سے عہد لیا تھا اللہ نے رب کم کالو بلا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور آتا اور معبود ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہی ہمارے یہاں پہ یہ عہد الست ہے جو لے کر ہم آئے ہیں دنیا میں مجھے ایک مرتبہ ایک کے صاحب نے ایک جملہ کسی فلسفی کا سنایا تھا بہت گہرا جملہ ہے ہیڈ یو ناٹ پوزیسٹ می ان دی بگننگ یو وڈ نیور ہیو سرچ فار می یہ جو لوگ خدا کی تلاش میں کوئی غاروں میں جاتا ہے کوئی پہاڑوں کی گفاؤں میں جاتا ہے کوئی کہیں کچھ اور کرتا ہے یہ کیوں ہے اگر بنیاد ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے وہ تو اصل میں اس وقت سے واقفیت تو اس وقت سے تعلق تو اس وقت سے روح کی کا تعلق وہ روح چاہتی ہے تقرب اللہ کا قرب یہ اس کی جو ہے عرض ہے اس کے اندر اور یہ جو پردہ ہے ہائل میٹیریل ورلڈ کا یہ روح پر بہت شاخ گزرتے شکایت میں کونن تو یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے اسی لیے موت کو ہمارے ہاں سوفیا کے مثال کہا جاتا ہے یہ فراق روح جو ہے وہ اللہ سے اس بادی پردے کی بنا پر پردہ حائل ہے تو فرمایا اس ہفتے کالما اپنے دل سے پوچھ لیا کرو البرو متم الیہ النفس انت ہند النفس نیکی وہی ہے جس سے جی کو تمہارے جی کو اطمینان حاصل ہو وہ بات بھی بیان کر چکا ہوں خوشی حاصل ہو کا حسمت کا کا سی تو کا مومن ہو. جب نیکی سے خوشی ہو بدی سے رنج ہو تو تم مومن ہو قلب <تصفيق> اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل یہ اصل میں پھر ایک وعدت بن جاتا ہے روح قلب نفس یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئن ہے یہ تو نفس المطمن تر جیڑی کے نفس مطمئن نفس نفس امارہ ام جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابے ہے تو یہ کیفیت نفس امارہ ام کی ان نفس المارا تم بس یہ نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے ایک کیفیت یہ ہوتی ہے ڈاوا ڈھول یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے برے سے برے انسان میں بھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ ابھر آتا ہے اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سرزت ہو جاتی ہے یہ قلب کا اور قلب کے معنی کیا ہے پلٹنے والی شے یہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی میں اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے بچرا ہے کھل رہا بھچ رہا ہے کھل رہا بھچ رہا ہے کھل رہا اسے آرام نہیں یہ اسپیشل مسل ہے جسم کا جس سے ریسٹ کی ضرورت نہیں یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں یا بچا ہوا یا کھلا ہوا بچا ہوا یا کھلا ہوا قلب کے معنی اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے بدل دینا نظام کو بدل دینا سیاسی نظام کو بدل دینا معاشی نظام کو بدل دینا سماجی نظام کو بدل انقلاب تو البل نَفْسْ, نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے یا اور قلب کے اطمینان کا مطلب روح کا اطمینان اس لیے کہ قلب روح کا مس کل اب پورا وجود اسی کتابے ہو گیا پوری روحانیت پورے وجود کے اندر کر گئی اب اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ دعا ویسے تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی ہم اپنے لیے دعا کر سکتے اللہ سے اللہ وہ نفس مطمئن نہ آتا فرما دے لیکن ہے بہت بڑی دعا یہ مطمین رب کے رازیا تو مرضی جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا اے نفس مطمنا لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تو رب تج سے راضی ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن یہ بلند ترین مقام ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ آخرت میں بھی ہوگا جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ کس قدر خوش ہوں گے کتنے راضی ہوں گے کیا نعمتیں ہوں گی وہ ترانہ شکر جو زبان پر آئے گا الحمد للہ حضانہ ماک نہ اللہ کل شکر کل سپاس کل تعریف کل سنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہمیں ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے اور ہم ہرگیوز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت کر دیتا تو یار یہ تو مطمئن ارجڑی لا رب کے را دیا تم مر دیا درخت سوچیے یہ کیفیت فتخولی عبادی فتخولی جنتی ہو یا داخل میرے بندوں میں خاص بندوں میں ان کی صحبت مان نبی والصدیقین صدیقی والصالحین ان کی صحبت اب تمہیں میسر ہو اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو البرو متمانت متمانہ الہ القلب والاسم ماہ کافی نفس اب یہ وہی جو پہلی روایت میں لفظ تھا گنا وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر تمہارے جی میں ایک تشویش پیدا ہو جائے وہ ترک افیسب اور سینے کے اندر بھی ایک تردد پیدا ہو جائے یہ تردد ترک دیکھنے کیا کیا کیوں کیا یہ بھی وہ انسان کی ماتری کیفیت ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم نے غلط کام کیا وہ ان افتاح ناس و افتوک چاہے لوگ تمہیں فتوا دے دیں وہ افطوک اور تمہیں فتوا دے دیں لوگ تمام فتوا دے دیں کہ یہ بات صحیح ہے اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے غلط ہے تو غلط ہے اس لیے کہ فتوی میں تو وہ کتاب الحیل بھی ہے کس طریقے سے کس ہیلے سے کس بہانے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو اندر کا مفتی ہے تمہارا یہ جو روح ربانی تمہارے اندر ہے دیکھیے مغربی فلاس نے بھی مانا ہے اس کو دیوائن اسپارک ایک شولا ہے ملکوتی ایک شلئے لاہوتی انسان میں ہے جہاں اس کی اینیمل نیچر ہے وہاں وہ ہے ڈوائنس پارک ان مین, مین اس کا تعلق خدا کے ساتھ کے ساتھ ہے بہت قرب ہے کوئی فصل نہیں ہے تو چاہے تمہیں فتوا دے دے مفتی لیکن تمہارا دل اگر راضی نہیں ہے تو وہ کام مت کرو سبح ک اللہ ہوں اللہ